اللہ <سؤال> علیہ وسلم وہ واقعاً اسراء کید تو اللہ یو باب المہراد انشارتی تا دافو یوشکشکی بیل زائنان تلاف یوشکشی بیدی خدا بیل ملوائی منادد اسراء ابارد لی انتو حسینی لیمہراد یوو بیت المسلس نا بیت اللہ نا بیت المسلس نا جزی قطع زکر قصورتی باری سرین سبحانگا جا سراء بی من المجلد الحرام من المجلد نہ تاریخ تعبیر کے حساب سے کہ روزوں سے جو پیغمبروں سے بڑا معزز ہے نا یہ تاریخ تعبیر کے حساب سے کہ یہ اور جب بیت اللہ نا فوج اور دن جو پیغمبروں سے بڑا سینہ محافرہ یعنی معراج ہوئی کہ تمہاری پیارے ہیں نو پلان ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو من کا نامات وہ ذما جما فل سنین نہیں چھری نہیں سنور دیوار نہیں چھری نا کہ رب بن شمعۃ رب بن بیعت نے مانے تھے علامہ نے میں تنبادے استار کر رضی اللہ سعد فارغ باندھو صلاحات الوبادی تو ما ملا میرا کیا ہے یہ تیرا سیلاب کیا فقط جب روح ہو جسد اور فرزینہ تیرا روح وجسد اور تو جب البراء ان کو ہم نہ دیو ترابیا دی اپتیوازے رو نہ ہے بلکہ روح ہو بدن تو نہ ہے بلکہ یاد اگر تو اپنا حدیث سروصوف اندھ پن دیر سے دار کے سروصوف ایا جائے گی سروصوف سروصوف جائے گی اور ان دنا میں نبی مالک ان کے منسوری میری نہ وَجَنَّهُ وَجَنَّهُ يَا فُلَن مِن كَثِيرٍ وَكَثِيرٌ مَرَضَ وَدَوَاهُ إِلَى شَيِّئٍ وَكَثِيرٌ مَرَضَ وَسَلِيمٌ كَثِيرٌ إِلَى شَيِّئٍ وَكَانَ لَهُ كَلِمَةٌ كَذَا كَانَ جَارِي مَنْزُورَةٌ لِلإِمَارَةِ وَكَانَ لَهُ كَلِمَةٌ كَذَا مَائِدَةٌ مَوْجُودَةٌ بِدَارِ إِدَارَةٍ دُونَ ہمارے وكلما زال وانا نسول تسمع دايدا سماكاني فماذا قال في ورانا قيل مثلا مرامي با انا ما نجي جاني با قليل انا ما قالتي جاني جاني يوسف قالها ذلك الله بركه ما قال مرامي لا قالوا <سؤال> انا kada tumara یا غلامہ کلام کلام مدعو تھا غلامہ مدعو تھا فضل <سؤال> علی کلام والے بارکۃ طبع سے نہیں کچھ وجہ ظاہری ہے وہ زمین سے انا کیا ذالبا قام سکلات داگے دانے پرشاد و گوٹو دے وجھم سے ملیے دپاٹگاٹو نیوی اب بانے پرشاد و گون لا جان ما نے قال حاضر ہو گا بات نہ ہونار کو نہ ہونار کو نہ ہونار کو نہ ہونار کو تو مہا دنیا دی اور اما با کنے نے بنانا دے جانا ما جائے ان نئے وقت پر ہم رو دیا ہم رو جان ہم رو جانیت نامہ سماوتی گری نہ نین کاڑے 911999999999 وقار یم جگہ تو جدا جانت ہمارے ہمارے لڑا دیکھا دیکھا جاتے یہ کہ دروازے کے نام و مقصود ما تجلب کرے صحیح لا کوئی عاقل کہ مانتے ہیں کہ صداقت کی وعالتم صحیح لماری یا ساحل و سائل و صحیح عشر خرج و ترجیا براکن حکماندال ورادتاه ماجولاد فلات بن شاف فلاتون در احمد امامي باوري طال دورا ماجان رويا لدارنا گيلا بتا نات ولا يار اليومي رواه من ريات الله سنن له دريا اور وجهرن ممنونت القراني يا جلاله تقوم ما روذل حار دعوش کا سے دی ہجرت کو درد مد نہیں مانی اور پھر اس نے کریم کاربان نے کل کا خلاصہ ذرو کو قرہ ذکر کیا وہ نبی وسلم سے ملاوی تھی صرف یہ ابیہ کا سان علی میں پیدا تو نہیں تھا تمہارا خوش ہو خالق بندہ مال کو فضیلت سے مرکزی بدل مشورے میں ماذات افتاری ہے ضمانہ فارق پیمنٹ کی مجلسہ بندر میں نظر کا اثر منها اور اگر ہمیں علنا بنا دیں گے قول سن رہے ہیں نہیں کوئی جاہ داری اور اگر اگر ڈب ڈب ادلا اور اگر انا ارمان درے الناس ما والے مغرور باقی بھی چیزاں ہسی باواز نہ کہ لو فالوان وامر كيو فالوان وامر کا وہ تمامویں دیکھی اور اگر نہ نہ فالور نہیں سمجھا اننا نذرا جس فالوا تا فال جب انا و ابي وقالين قبل تو ہوئی تھا انا اب انا اب نشان من الذين جاءوا برمارككم و انا دوله لا تقبل اخبرون رسولكم فالور جو نے نذرت تا تعالوا ورادہ جو ورادہ جو ورادہ فلاں فلاں کا نیتن ڈاکٹر رضائیہ منیجریٹوادیوں ورادہ قوم مار میں فرمان اور جنم بھائی ورائے ہمارے جان کے لیے بہت پریزین ابور کے پرنمے ہمارے جان کے لیے پتہ پر اور فرمانوں فاندوئی لا لا ایک ایک وراني مننا مننا ما قيل من انا قبائلنا بنا ورا ولا ما رتل الله تباركنا وقال بايا على الذي الله ليس كذلك ولا ندي ولا نت ولا كنا الذي ارمى لا ولا من ترى ولا نت ولا تجدات يقول هذاك باين ذلك الشيء صنع القضاء ورجع الى الله باب بابك الذين ريتوا او قدون منيرا سمدني لا افرم بنا او بها والو تنيب الانسان دا جنو ہوسرا تنظیم پہ شنو قال وائے اور ہجرت مکہ بنا جو ظاہ بنا ہم قال وائے اور ہجرت نبات اور یاد تھا بولا نہیں مارا کنے وہ قلیشو دریمے پر شب پر منعگو تو درپات دیونگی میں نے ہمارا بانلا تو جو مطلب ہے کنالا بلوٹر سے دے زپٹال بان سو ہے بن نظام نور میں پرخط بھی ماں سے عمر آوازوں بن بظورا زجر آواز آواز کو ماں سے فتا ہے تو خاطر ماں دا دا دا دا دا با قزت دی دی اسان کارو پکتا لو با نا ویرو زمان اس تا او قف نیا لا با وسا یتی فو دروازه دروازه ولا ما همین دی لپور بجو تندی رمضان لاری و ما سنبی و انو ہجو سرگئی موار سڑی واری دوجرہ تا کنا بعد نشی پارام جی بعد سال ترسمها ترتني داري على طين على خير حزب على خير طين على خير حزب صاير حسيت بيجيني بورح تراني يا فاسلمتني اليها زي من روس هارميرمان ديتا غير ذا دوله موططت فرمایا ربی نے رسول اللہ علیہ وسلم ظن کی لازم علیہ چلے تا کرے وہ بھی کچھ درمیان میں شک معلوم کی شک بدے کے لیے یاد آپ تعبیر نہ یاد کریں اواز نے شامل کرایا تھا وہ جانشمانا رہے اور دو تیر کھڑیا تو قلم کھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لولا زمان شدهان کے انصار نے تقیمت گر کلی چدان نسبت جنس تبديل در نسبت نسبت سمينه تبديل در نسبت بلا فهم العاديه وجائز نقارط سليدام قام خطر الحديث ابن صويون کہتے ہیں شيء وقال مصالح النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مکہ لا ارذن بعانه من جبائغ بجرد بضابه وحني دار ثم قال ازای اممدا جاء حجر بلا اغا مدينه و حتى يسرف ذولند کیا کہتا ہے اڈیو کال کرنے کا مطلب کال نہیں ہے ویسول مقامات مقامات کی را ولا لو یہاں دیما جو عوامہ صبا کی جان سمہ صبا کی نے صورت ذمہ ات کا کے ہم تو ہمارا کرے نہ تو ہماری اسوں يعلم حتى ما عند الله ما كان يقدر على ذلك وارضنا الله على هذا ما له لك بقدره على دين يتوبوا عن ظلم مرحبا يعطيكم العافية ماما جاؤ نا یہ جان خد دا رسول کا دعویذو اخرجو ترجمہ کتباری کذبوا رسولک واخرجوه اسرے دینن مکیما زمیں دا ہجرت چھو گئی بھائی ہتن نہ کیا تھا دا نے کہا کہ نہ کی ما جاء في مكة ثلاثه عشر كيلو الى <سؤال> عمله الالهه <سؤال> واجرا عيشا شنينا ووادوا الثلاثه واجرا كندسكره منى من الهجره منين من ورا ووادوا ووادا تنمر من فضل سواس کی صبح خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو باندہ فبارکی چی خیرہ اللہ و چار رکھلے اللہ و مہبین دیکھ چی وکی اغتا تا دکیر دنیا و مہبین دو اغنیمتن کی چی داؤت سے مصیبت خبرانا دا, دا دیوی فدینہ دلاؤت مقام دا مصیبت کے لیے چی داؤت سے مصیبت خبرانا دا خبر ازیر بی آتا بیعبائنو میں آتنا مرسو پیشو جدیکی اشارہ و مرد نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا مابین دو نا انا مقابلہ کے اٹھارن کا شو مابین درمیان دنیا کے قانہ و بکرو عالم منابی اپدی پھو یہ مخیرا غدی اشارہ اپارت نبی علیہ السلام پر قا رسول علیہ السلام ان من بن عمل الناس دی کامل احسان اور ظفن کرا مابانی کی صحبت و ما علیہ صحبت مراد صحبت ہجرت کی زیر تراسمراج باب ہجرت نبی علیہ السلام احسن دخل تونا. یہ احسان دلوں کے نفل پر فرمایا با نے فصعبت کے جمعی داغنا صحبت پر ہجرت ہے سردار عمرہ ابو کدے ولو كنت متخنا واو کما اپنا میں چاہتے گا خیلام میں نہ چاہتا سماوات کا الا بلا کا انسان ادھو اسلامی نے لازم کینہ ملدی کو غتن زعمشار خلافت الذن قسئی الا اللہ باہر نہ ہو داخل فرق بیٹے کی دا یہ درس ہوا جائے کے درس و سنور کی غَرَمُوا كَمَا وَعَدَ بِدُرُوشِهِمْ الَّذِي وَلَا يَجِدُونَ لَهُ نَصِيرًا كَوَالَ الْعَادِ وَلَا الْفِرْعَوْنِ وَقَدْ أَبَوَيَا قَدْ إِلَى رَبِّهِمْ لیکن تعمی ذکر کر سیاح طرح مغل ابن طبینہ حکم شران سوریش کی ناوی سے ملاقات نہ میں قالین <سؤال> لگا ہے انابکنا خرجو مسل <سؤال> ولا برد ابو نور نے اس کے بعد فرمایا پسلا متن ذی بکا اور یہ صرف قالنی اتقرجون ارجوان تاسو با سیداد سر چا کلا صاحب موجود جی جسم معلوم اور کہیں ایمان فقیر تھا یا بھی مارو حضرت کے اثر پہ پہاڑ بندو کی وہ سر رحیم وہ حمل قالا وہ پر تک بھی خلق کو نکرز دع صار مجہدی کفار من علی احادثات حقوما رمکہ قذر قریش میں جانا ہے انہا تنظیبا نکا انہ رد نکا رمکہ رد نکا قریشو جوار دمجھے گنا چیز منتصا آمن تسلیم دے بداشا دبکے ہو اغاد دمجھے گنا مر اب آمکہ ارفر وحید رب اجابد رب برور چیز رب عبادل کی فقور کی فقور کی دی ممدنکی فقور کی دی کور کی دی کور آمکہ منتر کے بعدی سینب بہئی ازار ازار اکار ورہ ساعدن بدلے یا بادلیا ظاہرا چاہے باہر عبادت شروع کی جمع اور او قاتل میرے حالت توں قابض تعجب کا جو قرارو کرنا چون مکان واو بکرے سڑے جڑے اٹھا جڑے دن کے کہیں دلاوت قرآن کے inna kunna janna baqar dewaray mang amr wa baqala basawa amr saara fa bade shadmani jawab program baad baqur gi gai aba ko tajabi shre shadna shademaat qad namaz de ne phaana niraydari jumaat jo jul ko maki korda fa aamr mein salat elaan shre ramzanmani aur اسم اتنا اسلام بھی وردو کافر و اسلام تو و اور او اسلام کا شرفاری اتفاق پہلا باب ہم کرام کے انکار لا نا نا اگر کی لا ہر چیز نذرشد لا الہ اگر ھو رنا ان الذی یعانو ودیبان فسله ای رداہ متاربو کو ظاہر جواب کتاب الصاعات او امن فانا قد رنا تو من بنگنو چی سیانۃ سے استاعات قف حق نفس ال احد سے رہی ما استاعات ورثنا مقرین لے بہتر من دوامر کو جو بکر در اعلان قال ایت تو ابن دبن الا بہتر وكل مسلمانا حاضر ہے ڈیفرنٹ جسم সরকার قد عالم الذي عقدت لك عليه تو کوئی پرساد مان جماعت ساتھ سا عقد کرے পাবে মানে یا متصار کے بدے شرط کہ عباره عبارت تلاوت کے بوکور کے باہر نہ ہو اما در جل یمتی یا وفات کما تو عہد او عمل نہ حدیث ذمہ میں لکھے گے تو کر دے نہ قد مضمون ثین لاحب کو ای انتس مال رب ما کو یہ جماع نے تازہ جو کشنو بارے سڑی کی جماعت آگ کنے فخال وبکر ان نے ارودے لے کے جوار کدو اپ سنتا تو سامن اوزرا دیما پامن تھا اللہ با نے وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میذن بمکہ نبی نے سلام پے وہ کہ ہمک معزمکے نہی تفریروک وقال النبي صلی ما دوہ شوابتا دج ساتوچ گجر وارا تکیدا بینلا متیرمند تو نیروکے ذات حرثان میں نہیں گئی عمر حرثان فهاجر من هاجر خبیر مجرہت گا جاچیا کمذری متریت ہجرت شروش ورجامت من کان هاجرہ بذرض اکثر غوث اجازی کرون کہ ہبش مدنی منورہ مدائن ہبشم مدنی تو توجوکا وتجہد ابو بکر اوزان تیار ابو بکر سے نہیں جانے ہو ہجرت سفارۃ شفتہ مبانی تاجمکہ وفعینی ارجو ایوزن علی محمد دے چماتہ با اجازت وقلیش دہجرت اقار و بقر و جو ظاہر کبھی ابی انتا تو امید کھید اجازت دہجرت مقربانش ساربز آرزم آقار نام دماؤمیت سا چماتہ با اجازت وقلیشی پاہبیسہ و بقر نفسہو عصار کا اقار و بقر فضان ذنبیر السلام سلام سرا اصحبہو چزاق سمر گریشی پاہرف راح علیہ السنہ تہلی ق جائے شروع کلا اور کول <سؤال> بے قردو صور لوگا نیو کتا شوید دوسرا اگا پاندکی کر بہر کولی وہور خبت ان جانبی روید را ورق اگا پاندکی کرتا بہلی کی طرور میں شدید آساتلی آر امن شہاب قارور وقاق آشدو فبینما نحن یوم انجنوسن اومنگا یورس ناس پور دو بکا صدیق رنوح کے پی لحل سی را پاود دوار بین کی آر خیر اللہ بے قردو ریو صدیق رنوح کے حاضر رسول اللہ رسول دے نبی دے را را بی بی و و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازتوں کے لیے شبہ دا برابر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرج من انبا ابا صاروج ساتھی مشرق وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ما کا موجود کو کر کے ساحل یہ بیا تیار رسول اللہ نوروہ کی تنسید رازی اسما نور کی تصدیق رضی عائشه رضمالہ عمرہ مان سے نور سے مشتی ان ما اہل کے بیا تیار رسول اللہ قال فإني قد كوزن لی في الخروج ما اجازت شب وقت اجازت کے الخروج ارادت عن الصحابه <تصفيق> تمام بني هي يا مذوب الصحابه ما ما ترثنا كزار ابيان صلى الله عليه وسلم نعم قال ابو هريره قد ابي انت يا نبي حب ورنا خوف لازم لازم قال سن قربي يا رسول الله احدها راح لديا يوم قضتوا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعمل صفه الثمر بقيمه ثاني قال قال ابو جهل هذا ما احب احسن وسنا لنا لهما صبرتن منغا نہ ہو کدا غیر فارہ سبن سفر بیجرا بن تیار کمو سنا لنا تیار کمو فارہ داڑو تو صبرتن کی دیہدی طرفان بارے میں طاقیہ یہ سبن صبر بیجرا بن امام حسن سیابات مزارے قسم ذات النطاقم دیوژن مسماش ب ذات النطاقرا قال ثم شهد رسول الله برصم ابو بکر بغیر او شبیر رسول صدیق را دار سے بغیر کہ جبر سو تک منا فی صلاه یتن فرش پای کے سال دیر پای کے درش بھی یبیت عندهم عبد الله ابن اب بکر شبدرتے سر عبد الله ابن اب بکر وہ غلام ان شاپن ستبندین واذ الله قال سقيمن احد حاجز توبتين داخلون سريون فهم سقيمون سريون فهم لكن حاجز فايدلجوا من اندماط راتبا داود بارزيد ظانا بسحابن قول نا ذو صاحب بسونی بیٹیم کی فرمایا اسی سے نے کہا يشمل کی کبا فالذين <سؤال> قيل نشي زمان ذکی فقرا فالات ما امرن دورد مغما کہو فالازما امرن قدان به بلا اور خبر کہ بری کی فقاسرا ذیذتی فارک تمشر کی الا وا تو خبر محفوظ ہے ہات تا ہے وہاں خبر دار چننداو رشننداو رشننداو متور رشنہ خبر لگا ہے ہینہ فرید زران کر وچ گلا چدار تیاری کے دوبارہ بہریان تا تک لا نے بکر کا بہریان ما عامل خیر من مناف مولا اعمل بارا دیذ فقرا من حتن یولنگ بیزا نو پیزورنا وریحوھا را وسلمت رحینت روحین و اینت رحون سلام چه انتانا شدہ پیدا گئی نسکرد پیر اس نے آگا تازہ شدہ وہاں لبان من حد ماہ دکھا شدہ تھی لبان آگا شدہ تو اپنی دیو من حالا کی بزیر دکھے گی ورزیفو ہما ورزیب ہما اذا مجرور چی لبان من حد ماہ ورزیب ہما رزیف آگا لنگی اوہ ہمارا شدہ تو لنگی بزیر شدہ تو لنگی اوہ کے ماروان جدی دکھا شدہ پیدا گئی او گرم یا اور دی ہو ماقنا تام شود گا گرم شود حتائر ابن امير ابن بويره आवाज بو کو پتہ غزیبانی عامر بن نکلا وچشتے نکلا سال اخیر باشو عوام لوگ بو کو پتہ غزیبانی عامر آن پہرا سن تیاری کی خشبه ودول کی روار نکلا يرحم الله ذلك كل نے دين ان ما وصل فتین کی میرا و صلا کاذ شود میں میں نبی والا شمن کو لاکار بکاو عبر بیارہ بار پانکی دوش ہونا چیز کم دریش بیوی چیمہ بطن کو نیکی بیدارہ وصرہ تازر شودہ بیداغین اور کونہ وگرم بیکنہ بیوارک اور پسار پکنے کے بیارہ وصرہ پانکیان سو بیو دیتا وستاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بکر رجورم ایجا علبانی مونو نبی رسول اللہ علیہ وسلم و بکر یو سری ورہ دبانی تیلنا وممبنی عبد بن عدن, عدن, عدن نا رجلا ذا حاجت تغسبت ويرضا صلى الشبل دا هاجن کے ویدن دار خودن کے ماہر پرار خودن کے ذریت اذن کے خطنما تولے نستنی نستمت میں لکھی ہے مثلا کہ نری نری لاونا نری نری لاڑی داوا تمہاری ماہر خبیر تن ماہر فلا خودن کی تام منجال بری رجل خبیر و ماہر بالہدار ماہر پیدا فلا خودن کی اور قد رم سعد اللہ رحال ذکر کے ہندوستان قرغم سحل پاندھے آلِ عاصم نوائلوں غفر قدھے ہو اگا لاس تقسم آل دا آسن نوائل سمکین دیگاندان سے قسم آدب آدد آدد آدد آدد آدد چابر چابر سم آدب قسم سکونا بیو نوکی ایاد دار کی باسے رنگ داری اپو بیو بایقی پیدا رنگا چون فائی کی بے لاس تک دار تاکید تقسم یہ او طریقہ داری غفر قدھے ہو ساگا لاس تقسم فاہل عاصق نے واہر لفظہ میں کی ذریع سے محال فتو ہو علیہ دین کو فارق علیہ شہدہ اپدید فاروانی مسلمان نو پاہمین آؤ سیدین امینی وگردہ او مسلمان نو سب نے پیدا کے دارے میں واہر خلا رکے مسلمان نو پاہمین آؤ علیہ دین کو فارق علیہ دین پاہمین آؤ دین امین بگاڑا فاہمین آؤ امینی وگردہ او غزر افتا فاروانی راہ لدہ اہمان ورہ اکلا غیتا دریو رازی بات ہمارے ثوردار سے او بے بنو بنا بال صلات راتین بیرا احتما صبح صلاتن کو سبا رضی مش پی وائیں وان تلق ما هو عامل الفائر یو دلیلو روان شدید ورا او ابقر دو نبی رسام سے عامر پہرا ود دلیلا او دلیل دلیل اگرون غفاظهم اغضبهم روان دلیلا دی دل دلیل اغضبهم حالات علیہ جو سوا روان جدیرا فغلا دریا ذرا پکارنے والے بندروان السلام علیکم شاہ ابد الرحمان مالک المجدی وابنا اخی سراقا اش دا اور عروب سراپا جکم نبی السلام پرسی طلب قود قد اور عروب سراقا ابن مالک نے جسم ان باح وره نما فلاار ما تھا ورنا کرے انو سمع سراقا ابن جوشم ادھر ارامل متا کا سے جان ذو کوباد قریش یا جانوں نہ بلا فرق ردا ان عام القو اراق الاله وك اے جانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر دیا تھا قل لو احد منهما وقال قاو قریش تو بار نبی نے سلام بار بکر کی دیا دہر یو منهما دہر یو دے ضمان ظالم قتل او ادره شچا قتل كم سلو کھان دی بہاری او باجی تو کہتے ان دی ایمان کا کے مجار سے قوم زمان اپانی مجد ای بھائی ما اکبر رجن منہم ار روان سنید دین اندری قوم زمان ار روان سنید دین حتا قام علی اعظم کو صحبت دی دو سنم ناس ہر اعظم ان قدر ایتان بن اسوید تن بال ساحل مولا الوسوت اسوید کیا شاد میری کہ جمعات نہ پغار کرے اپانے چروان دی دریا پغار واہ محمد والسام جو گمال کو بنائے کا سالوانی برم جماعت جہ نبی علیہ السلام دیو صاحبکم مشرکین فغی بانے دی دیت مقرر کرے سراقم پیش مشیدا مغد بار سرا کا فارس انہم ہم ذو پیش مشیدا کا شان دی دریا پغار بان رواں انہم سے محمد اور داغ مرگیری او قولتو انہم ما تا لا کلا او قولتو انہم لامنا تغتانی لیکن کرائے طلان طلان معظم غفان فازدا بنانے بنانے لیے ذریعہ سے طلانے او طلانے سلوک لے आयोना जो طلان منغو فارز منغو وہاں سے دل <سؤال> سلزر دران دی حالو نظر کیو دی ثم لابن سفیل ما سے سمز فارز جلیتے خیرو کہ جلیب سنواندکن بی می دی تامیہ ساتھ میں مسجد کیو ساتھ سمم کو تو یا به ظفان فزہر کو کوتنوتن فامر تو وامركم فليجاريه تاك فجاريه فرسي چہ ذو با سے ظهارہ سما انال سنباد ی و الق مقام من ورا کہ ان سے وریلو چہ داونی سلالا ما فدرا و فتح بذ علیہ جسار کی نمازا واخذتم حمار واظف النزا خرج به تابع سما دین رامین زہل بیت القدر وادرون اتر دیوار والوں پرشاد کر ماہ تو خبرش اخرجت سماواتنا وامسكنا افواهها فاحتجب به ما راى في الذين يقروا نشاد بهتنا فخطت بوجوه الارض <سؤال> فسطع عليه مارقود الان کی طرف ذنے ذی سجد ذنے ذی الان کی طرف را قدمه غلان کی طرف ذنے پزم کھوانی انا جو روان تھا کے داخل ذنے بلاک ونی لا بلان يخدم برزمك راخذو او خطي بزمكي خط راخذو ذي هي चीज قزل حقا ولكن اذا خطا كره او بزمك نقيدا فقره مي كركر راخذي واني خطت بي ذي جيلار مارا كوذ لان طرف بنيذي بزمك بان وقافل او ترى خاتميك با طرف خطاديس بولسي كي بيدل كده عالم دا ساد فركتا سورس باغي تو رواني تو فرقات واه تدارو پیداس کو يمن شدا اببر کے پیادجتن متوسط رفتار ذات توار کے جماعت اسنا رقا نچتی اور نیت ازین لقدی تو کام بھی تو بنا بنا جماعت تذرا تو منم جن دی شدی نبی رسال اللہ عمر کرتا ا غزرت بی فرسی او کر دو ما السماء او کہ او کہ تھما بنا السماء فقرت كان عفر و تان تاغینا و قم بفاصل فواتی یذ لا کنہتی دی بز صل پر ل جو لے وش نَافَا نَاهَ وَيْدُ نَافِر سِگَ پَلِتْیاں جُولِی دَگَ شُتا اَگَ گَش مِلا وَ سِ جُوبَاں نَ بَے فَالِکَ لُ گُلْتَ فَالِ بَاں نَ بَلْ بَخَالِ پَال مَو مَخَ سَ جِرَے سَ بَاس سَ فِتْوَامِ نَ ہَ لَلا را را رَوِ سَمَادَ اَ بَے نَ گَشَنَ فَ سَاو سَں کَمَاہَ جلا درگاہ اندا غاجو دے تے میں کہوا باذنگ راوت آغا غاجہ وقت مدار ہے تے واقعہ اپن ما قد ہم آگا اور قرآت نبیر صلی اللہ علیہ وسلم اگر پارا مدرہ وانو والان تفیدوئی تھینے قتر شاہ کر رکھا قل قرآت پارانی با او بکر یکسر ارتفاع توجید خوک نفاق با جنہا دیر دیر شاہ دیر قتر یکسر دیر بے قوی ارتفاع سا خط یو دا فرسی فیل آرس نلواتی غفتی دوارک پیداز زمان ایدا دوارک پیداز زمان ازلک کہ عطا بلا غزرکتے تزنگور اوپر ڈبشدی فرمائے کہ اور سیدا گنگن تا پاک رضوانہ بے پرسترندائیں ثم زجر ذھا بے میں وشاہدین را صلاحت راچس ون تکو نے جدا دی راجان رٹو تاو راچ دے دو کرم تکو تخرج دیہا قریب لو چلاوز لاثر دارے ذمیکنا پرمستو کوڈے زور باڑے پرمستو قائمتاں کلا چودرے سمانچر یو گرد و بارو کے پاسمان کی بشاند یو لو کھڑا چوتا چلا ایدارا چوتا چلا خلو فتر اسمان چلا فاتنا ببارو مساتحون یو گرد و بارو چتیزن کے پاسمان میں نے بشاند دو خانباری فستق سمت بل اسلام اللہ بیقین حقات ذکر کئی رضی مقام کی ازاد شاید رہی دی ابو جیسے مقام رشیدین حقات ذکر کئی ابا حکم اللہ تلو کنت شاہدا لعمر جوادی استسیخ قوائ اسمیر فالاتمانی جسا حاضر ہوئے حال دا از زمان سا کرتے ہیں لئے اپو پچھلی عجب تولام تشکر بان محمدا تابت عجب پڑی و زمان دسنا تابت کڑے کہ نبیل اسلام نبیل او برحان و حجت لے فمان زائیو قاتب فمان زائیو قاتبو ہوں انت تاہو خنددو لکی یقین کردے دلو غلائی ذات اسلام نوکڑے نقسان ارغب تمہارا دین بے شوباسمان ہستاجے تو جو خاطر آرامو کافی رتی کی تمہاری تونس مرحبا حسب واقیش تمہارا فرمان کی کرے میراشم دار سے میراشم کی ساری دن دیر دینہ داخانہ مزکی یقین دو گر ذرا جن سیہر امر رسول اللہ صلی اللہ سنت غالب بکر دی اصلاف مغرق اصلاف مارکی دیتا و خف اکبر دون اخبار ما یورید الناس خبر مکتی رب حالات و عظم انشیح حل کی را تکی دید قطر وارماس تتو شمشرہ سوا فارسو علیہ مضابر مطاق ترک مانیتا فلم یزرعانی ان دور وار قبل قدی دور زمانت وشین وین اولم یسالانین ارمان سوو طلع اللہ انقال نبی اللہ السلام اخفی عنا فر کا زممن زمن القذا مو ابو ذا مہربانیوں کا اپ یا اللہ اپنا حالت زمنگا تزا اذو ایت تب ما اب تناب کنبی کتاب امنین تو رقی زمان فارق خدامن خد فامرابل فراغت امرك فكسبنی فی رقص من المی وی نیکل یوٹیوب کو کہ امان بن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے با دروازہ کی ذکر طلالو تھے تو جناب مولانا محمد صلی اللہ علیہ دازدہ دازدہ دا سیدہ کو دوکرہ ہے کیدا یہ بہترین امر ختم یا ثون کی راہوانو شان کرن وکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر سیامن بیاجن ورنہ فذبیرا نبی تو سنگال میں میں خبر مسلمانوں کو مجرم نور کی مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو خروج نبی علیہ السلام کے عام میں علیہ نبی علیہ السلام کے عام میں ہجرت ہجرت بح مسلمان انصار دقرۃ راتل ہر صباح رمضان تا ينتظرون انتظار به کوثر بیر السلام حتا یتولم تا میں پر بنا سوار حتا یتولم ہر وقت یلا جواب تو دینلا کور گرمی تو گرمی گرمی پر قلبو بے بالا قلبو یوم البعد ما تار انتظاروں لاد دی عورت دوران نفرتائیں جیو انتظار کلو فلما او سر او پار جنن حضور اوت ارا سلیت یہودنا ويا طلابا ان فرونا لامر ان تقدم دا قاله داغ التحقيق تعالى جكاء لامر نظرنے تفاضل فلکار جائے تاني تحقیق کاو پر ابصر میرے رسول ربی ربی رب اللہ کا بھی اتفاقی میرے نبی علیہ السلام اصحاب نبی رب مبئزين لابسين الباع ابو ترك رسول کہ ظاہر شبن سبب ذی سراب سراب آغا شگوگر جکم دو بو شان سرکئی ان ندی دی شو دیجو ا بماند سراب کی او اوہماید یہودی کی دی حال آقی و اقیشو مبیدین اینا اشارہ خود طرف و طرف دی یہودی بارے مبیدین ابسن کس نے جام یزور بہ انتظار شبن سبب ذی بانی سراب نما نظر دار ولم یملک الیہودیون اختیار چغوارا فلم یکن یبن یہودی ان قالا یا معاشر العرب مالک الشهودی چویں ویلا پشت اواز ما نے اے جمعہ دارو ہاذا جدکم ہاذا متوبکم ہاذا مقصودکم دادے تاس مقصود چتاں سزا کاں فسالم مسلمو چداوال ابو اپنا ٹوک مسلمانہ واسطے تا و تعلق دادا لوخے کراوں جن میں حضرت مصالح طریقے سے ایک بار کہو انبل نفع حفاظت نبی اسلام ٹوک نے اوپر وہ تھا نبی انسہ میں داندہ ہر ربانے فہدہ لبیہم لوارک رزیل را خیتر اتاعتا نظر بیہم بھی بنیان چیک جو کش افدیق <تصفيق> نظر بیہم کش حضیب و حاکیب وانی عمرن حکم مزید قبار کی وزارک امر سنین عزاد و رضو قلوہ اندو قلق و رضو قلوہ نبی رسولا مدنی منوری قرار سن راورسل وزارک من شر ربی علی ورشاد ربی علی اللہ عتمیات و رسمتہ اختلاف د ياवन ياثم ياذيم دوثر فاصله سمذ رثم وزاكا كثروات لبهدي بني جذاثم اوذيم ذلثم بازار كمل سنه ذا ارزقوا من شر بي الاول فقامكم من الناس وذرقلكم اوكل خلقتا اندغيث مصافا قولا وجرسل رسول الله مہمان نبی رسول اللہ تکداے مشرم عالم <سؤال> میں جب کیلا کی مشرم کو عمل زکیرا سے نوازے بیستم کیرا سے نواز تنعف اللہ عام ہم راہ بذات شر نے مسجد قباء ورا کے 72 م کے تاریخ پر را گئے دعوی تذکرہ مکمل واسطہ سنما جدار وسیع حالت کا بنیادی جماعت مسجد قباء بنیادی کو جگہ پتہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسالہ میں بعد میں بسم اللہ کے لیے سن کر ان کو کہا کہ علیہ السلام مر کے بڑا ہے جو سارے میں تمارا کے بار احلت ہو بے خوش بلا زمانے روان شیمشی ماون ناس روان سے سو رو قلب پہ دلوان ہیں شیمشی ماون ناس پہ دل کر سہل کا ہستا برکت اند مسجدین ان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فری وقت لو کا دا جمعہ سے دا غیر جمعہ کرنا دا جمعہ نبی علیہ السلام پہ جمعہ مدینہ ہمراہ اندر باگو او کہا کہ کہ با ان کی بھی جمعہ جوڑ کر دلا وقاد الجمعات قيام ذريبه الرسول صلى الله عليه وسلم المنوره كي ولسني دي يومزين خارجا دغذاچو دغماکان يسندي دي يومزين ملکه قضاوه کي تکسانو تم سنماران الله قبض بنا دمجنا ازات البناظم بدل للتمر داود درمند دا کجرو دته هلو سال داوود درمند دا کجرو دو فارو سه او داو غلامه دا سي مارته تربيت د سد نذرارو جلالو کی وقاله صلى الله عليه والهنا بركت به داون بجماعت جوڑے انا الله حمدا و الخلق جوڑے کہیں برکت تیرا رحمت وکریے سملا سب امام نے بخدا آغا, آغا, آغا انشاءاللہ المنزل داوت من منزل یہ سمادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین غیر وصول مساؤ اللهم رزقنا رزق بن ذل رب پاک حضرت درمند نے تہدم مسجدات دفعہ جمعات جوڑ کی بجے گی وقالا وہ لوگو نامے نو بن اللہ بہو با رسول اللہ نے سمع یقره ان قاروں کا نبی رسول جی قبر کی دینا پہ ایسے تہبی بنا حتی افتاع ہوا من امام چو ایگا سیدینہ و قرضی واقع سیدینہ امو او بکر صدیق رموانا برکلا ایگا سیدینہ سم براہ ہوا او سبار سراروان دے پور اندو سوش فیتے کی چمنگلارد ربی اللہ من اللہ ہوا اندر تدبیق دارے اگا بیانت حالت اولی لے او دا بیانت حالت سالی لے آور کیا ان قاروں کا لہی بینا چمنگا ہم گئے با قوم قدیش نہ اخلو نبی نے ان کار پر ادائے میں حتا کے جواب رس بیان دارت وری بیان دارت ثانی ثم باوئن قللہ میں وےن بنا بیرا السلام اعوذ اپتوری نے لا ناں نشیر باوا حال الحمالو لا حمالو خیبرا عذاب الر ربنا واقهرون حال الحمالو اس بار رمضان ایلا بار ذبال دیولو جماعت دیم همار نما حیوار التمر نا لا همالو ایبرانا بار د تجرد خیبر عذاب ر ربلا دی دی و دھرو دابر اذا زاد نی کی ورا کا کی ورا و يقول و يقول اللهم ان الاجر فرح من انصار والمهاجر في تمصر بشير جندا ز تخل ش نو بن چاوے ر قدم سرا بیان نبی علیہ السلام ز اوشن سر سر مسلمان دا می سمری جاری نو ه مننا في حادث سلا سررم تم سر بتنين شاعرن تعمل غير حاضذ کااملا بيهي نا عشانا وج نا ش نابي نا ل ما نا لي ين تو ط ص امصورفر للبي سوقكر يعني معيشنا کا قال ہمارے <سؤال> <سؤال> بياذا كننا نجاريا نجاريا كاجاريا سوريا انا بذرنا من جمع مولانا عليه الفضله حمدا نبيلا لبر بر بر جوانا مين فضل اعظم نجم ذا ذا صفات مختصره للطالب هذه सारेपन كامل سامجمن جزو تمام ودي كامل متي رحمه متيم محفوظا تامت الحمد ماذا يا لو ماں کامل مودی وارمدی رزاج اسلام کے پادری ہجرت کی, کی جی مسلمان شو او شو شو شو شو کو کو سوچ کیو کر رہے ہو تکبیرات جو جو بار کریں اور کرے جدا قدم شو شام یارو آو کہ تکبیرات اللہ اکبر شان سے پکارتے ہیں ابن المذہر ضروریۃ عند المتفکرین الاولین خیر من المتفکرین المتأخرین امر کی تکبیروں کی جو چالیں گونہ و میداشت زبیر عبداللہ زبیر گو الذين بقتر بالخشایۃ والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و جہنا علی ارمان انا جمر و انا بيان في كاني في زلام بلهذا كان محمد بلاطه سماط بلاطه بني بلاطه جناث بلا الله عليكم ها تشوفوا ايش تمسوا بك اولاً نريد راض من مدينه دوماد نگرےوں تگراتے کی زیادت الخلق پہ جانا نبی نے سم شاب شاب 9000 عمر بلا شاب جتھے بکروں کی دروازے نہ لایا رکھو وجہ خلق نے پہ جانا تگراتے کی ہے کہ رب اللہ نے یہیں دا اذا تبيص طريق معنوي خلقته خالقها طريق حسي لا رد قال خرب يا سب العاصم ومانو قال من نار تدين ورا طريقه طريق اشياء من معين الخير قول دعوات ربنا وربنا ستار رب ربنا ربنا صلى الله عليه وسلم اخرج بنار المبارك مجرد ثم قامت صَحْح کا وَخَذْنَا أَصْلِي قَالَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَانَ لَا تَتْرَكَهُ أَوْ بَعْدُ صُبُحَ مُرَابِضَا لَا تَتْرُكُنْ أَذَانَ يَنْخُبُهُ قَالَ مَكَانَ وَنَارِجَاءَ إِنَّ اللَّهَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى مداخت کی او نبی اللہ تلوار قالوا يا معاوذا سميع جوري ورسول يفسمع قال النبي الله الله عليه هذا باب قال فان فرض لا تحيننا مثيلن تقر خوف الذيار قوم على ذلك الله صلى الله عليه وسلم جاب الله صلى الله قال قالنا قالوا انا سين ما علم بانو بدل <سؤال> منی الله الله نبی الله صلی و آله و برکاته و رسول الله را ان رسول الله قونی چی تونده به باجو بازم کولما ناله کول و آله من قال <سؤال> الذين قالوا بايد رجلي في متاعنا السلام الله جل جلاله تاينا وارنا وارنا قال فراد مننا فخرجوا الى مكان الاثناء قال فراد فخرجنا الى رسول الله وين وسلم اور یاد ادنا اور یاد ادنا درن موتا قرار کرنا ہے شامو نگری قرار کرنا بدلوں نی اور نہ نہ نی ہمارا کی نفقات منذ فرغنا تمام ذو بخيلهم من مهاجر ذا سازي عبد النعيم رضو من مهاجرين قالوا انما قلتكم بالسلول ذلنا تذا ترها قال انما هاجر بيذ حضرت بالتباد بالزاد قال دخل ابو ذا يقول قال مستقل من هاجر ادعا محمد الیگاتین <سؤال> کلا کرادین امام جناب ویلیام خطاب قالو کہ نما علیک محمد و خدت ان او منا من انا لو جهرت بضيا قد عبدتني الهان ايام مشيك ولا بكره ون طلبتنا وابن ماويه ابن قره قال ابن عمره ابو عبد الله بن عمر ما عبد الله بن ما قال ابي لابيه تبغي قديمات جماع قرار عمله جو مشاجره شويه قالوا قلت له لو بده نماظہ رمضان صاحب لا ثونی یاباں کو سا انیس رکا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام زمندہ تب اسلام زمندہ نبی علیہ السلام سا ہجرت زمندہ نبی علیہ السلام سا جہاد زمندہ نبی عمل زمندہ ٹو دا, دا, دا, دا وس چھے سبب دا اجر دے اللہ سبب دے اخوال دے مجھے سبب دے عجر و سواب دے و انہ کل عمل الله بعدہ کم عمد کہ من کرے فستنی بھی علیہ السلام لہا انہ جو نامین ہوکا و ان سواب دے مجھے سر برخلاق شدہ بکا چیدہ لہنے زمانے خوب غالب ہو انہ جو کفافاں رأساں برسین دے کفافاں مجھے سر برخلاق شدہ فقال ابو سیلو سیلو سیلو فقال ابو انہ کلچز معافلار کا خبرہ موسیشن انہ ساپلار سن, و عجر سن, پر دے دا دا غربید سن جس من گا دا امار عجل پا گے جن مين سبب بزمارے کی وفات سے من پیدا ہوئی ماجرشتے اینے بدوامغ رجا کاری بو کا او غلبہ ہوتا او دا سن پرسبت اور بھی رجا معنی لا مقال ابو لاودا سیندا سن جس سے حال سر پر بھی فجاحت نہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسن وامن الاخرن كثيرا واسمراء اذن بشرن تسی من بلا کہ رخت ان رد ذا گمن و می ثول ثواب یہ بنی عامر محسنوں میں قومیت کا ثواب کو فقار بھی لیکن انا صاف راجہ تمہارا ایذا تھا لیکن زہر پر راجہ کو لیکن انا ولذین ابو عمر بیلی قسم میرے بابا جنم عمر دا فراس لوادیت و النظار قبرلنا دعا عامر کے بزمانی نے نبی علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام جو اعظم غفر سبب داخلے و ان كل عمل لا بعد ہر کا جن بس حرکت کے جہاد نہیں قانون دی دجونا اور کو تو اننا واقوالا خير من ابي کہ کہا زمانہ ما ما سناج سنا دم عمر ایز یز کیلا اور قراری یز کو قرابہ كتبت ہے ہا علامہ <تصفيق> مولانا کہہ رہا ہے از قذافی لہ ہاجرہ قبلہ بھی طلحہ اور عبداللہ عمر تو جب ہجرت مکہ کے بالیا ہو جب وہ کہ وہ فرمایا میں بقالہ ازما ہجرت اگر مکہ دے رادم تو انا و عمر اثر وجذا واجبات بخیشو ہم دل عارف وجساہ زمنا خلق و مسلہ نہ پیدا قدم ہجرت ذل عالم عمر نبی سے مخاطب وجدت نہو قائر اور جب فرجانا الى منزل بن بیت ابو بکر منزل کا پار ذبیرا ورم عمرت و وقال له لاج حاضر ابن سمور فانذر هل استيقظ بدارشه دون فاديه دو بیر ما فدا خالق عليه لازم ابصر ببياتهم او مسبياتهم ثم طلب ما خبر انه قال سجدى 100 فقط لك نالي يهر ويلوا من دع اترت يمندي واري غذاه رات حتى ظنه بها وذا بيات کا ذکر دا دے اور دا مدنیم کو مر مقالف نو نو مقالف نو مقالف نو مدنیم و تقدیم دہرت گرفتاری رحنا رندون من فيراوت ومار بيقول كمارا جانا نظرنا بازار اولاتن ميندينا طلب اقرا كده ردولسان فردا ماريا ومار قال من نظر نظر بيزانه قرارنا خاطر اولي منان ای محمد انا کاش خدا نے نہ میں پکڑ لو اور پوری پوری طرف اور پہاڑوں کے بدن یمنی بھاری دعوات منائے وتر بدن ادراوات ہاتھ يا رسول الله قال الله قالوا كما تريدوا كما تريدوا قال رب زدني علم قال ان الله يرزق من يشاء بغير حساب قال رب اغفر لي وتب علي انت من يشاء بغير حساب قال رب اغفر لي وتب علي من يشاء اننا قد قرنا لنا و قرنا لنا و لنا و لنا اشواطا نوكو مجرور بكيزاس بينوتو والا ريدو اتلنا و بالغلنا فاهل الهناي بتني بکرا الماجرو بک اور تلقا انا با بكنفر کا دجا لا پر اگے تو اور سجنوں فزم جاب نام میھا داغی تر دین کا اور دے سچا شاعر دے تراشے وی نے الی قال هذه القصیدہ جلا کو سیویرا بني قدری کو بار پریش اجکم جمی جن کے بدر چھ مقتولین داغی مرسیہ پڑھوا اما ذا بالقریب قریب بدر میں شیزاد زےر بالسلامی مَا دَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبُ بَدْرِن اور سنی شان دے دا قلیب داو کی خلچکم قصاد کو کی کیوں ہم اب تنی بدر آگے ذکر کی مَا دَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبُ بَدْرِن سنی شان دے دا قلیب چکھیں بدر رہتی دا ستیر و اصاب کی پراہتی من الشیزا کو ذرینا چماری کری شیوی دی मनिकेशी विधि दहाका सोना शीजासर की इस मटजातिन दे इरागी नकासी जुरौरी सी नदी कर दशे जे मराद नकासी मनिकेशी विधि दहाका सोना चवागाबा खिसत गौरिशी बिसना पगोकु दगोकुनु कारबानी इनारी नमन कछता सम वगेमे कोरोना ने गाना औदान दगोकु दगोखानो कागे बडागे शिवी मनिकेशी विधि दहाका सोना चवागे खिसत गौरि مما ذا بالقریب قریب بدر او سري شان لا قریب تقریب بدر من القينات او بنا معنا مما ذا بالقریب نہ نیاز مشان اللہ صاحب راجی نے میں نے شیذا چا خاندان دریو کا سودی میں نے شیذا چا خاندان دریو کا سودی کہ سکول میں شرف او غربانی ان دا سے قلب فرا دی لے جامی خان کو تذویق کاسی دکیدو وقنا خان کو تبیری سر و سال بجے کلیف فرا دی میں نے شیذا لگا وجیدو تو نے فرا شرافت دے دو وجیدو وجود دا خاندان کا سنہ سلام تم کے سکول میں کو کو کو کر حضرت شان در اقریب کے قریب نے منن قینات من اصحاب ذویت الجود تا ساول خوندان کن جونہ اور ذویت الجود تا بشرا بیان حضرت مندر نے بڑے کہ تاسو جل صد خال قرادے وجہ کلی منن تینات ذویت الجود تا ساول قینات نا یہ شرافت جانا مشرب کرام او دا تا ذویت الجود تا بشرا بیان حضرت مندر تو حی بسم السلامت ام بی و اهل عباد قوم من سلامی تحیایا بیارذ فایذہ جیسے پرتی وہ تحیے بالسلامتی اے تحیے بالسلامتی ذات بدل مکنی بدر بانی تحیے ام بکرن السلام ام بکر بدل بانی وحلی عباد قومی من سلامی کثرہ پڑھا جعفر و فاستقوا ما السلام ی دینہ جواب رات تھی وحلی عباد قومی من سلامی کثرہ پڑھا فاستقوا را فاستقوا ما السلام ی دینہ جواب رات تھی یحدثن الرسول عن سنہ پیان کے منتر رسول جمع بے جندی کی گئی انقال کرتے ہیں پیان کے منتر فیغامر نبی نبی سمجھا دی جمع من جندی کی گئی اور دا دا دا دا آقل نبائید ہے مکے با حیات و اصدائم و حامی دا دا دا خدا کدیم اتابق دا انقال کریں لیدی آپ جدد آوچہ کل سوک مرشی اندہا با دا روح نائید کفری نمرگی چوتے شی اوہ با حیات دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا کپرونا <تص> نظر رہا اللہ مہماری <سؤال>